سنے. یہ کسی کی بات سنیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو یہودی ہے عیسائی ہے کافر ہے ہندو ہے بدعقیدہ ہے ہمیں اس کی باتیں نہیں سننی چاہیں حضرت علامہ ابن سیرین جو امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تھے تابعی وزرگ ہیں لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں امام آزم خواب کی تعبیر پوچھنے کی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 چاہے غوث اعظم کو ماننے والا کوئی شخص ہو یا نہ ہو جبھی جب وہ فتویٰ لکھنے جائے گا تو علامہ شامی کے فتح شامی کی اسے حاجت رہتی ہے اور اس کے مطالعے بغیر دارالفتا کی لائبریری اور مفتی کا مطالعہ مکمل نہیں ہوتا اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں کہ من آدالی ولی پکل آ جنتو بلحرب کے معنی یہ ہیں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 ان کے سامنے یہی باتیں کریں گے شیاتین مختلف آ کر اور وہ سمجھے گا میرا دوست مجھے کہہ رہا ہے وہ کہیں گے تمہارے ہم تمہارے ہمدرد ہیں ہم نے تو قبر کا اذاب دیکھ لیا اسلام سچا مذہب نہیں ہے نعوذ باللہ بلّاہ ظالے جس کا ایمان کمزور ہوگا گناہوں کے سبب اور جس کی بربادی مقدر ہوگی وہ باتوں میں آ جائے گا اور اسلام سے چلا جائے گا تو گناہ کرنا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 جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے گا اذان ہو رہی ہے اور دنیاوی باتیں جاری ہیں بعض لوگ ازان کے دوران فلم ڈرامہ میں دیکھتے رہتے ہیں اس پر ماں ذہ برے خاتمے کا خوف ہے اس کے ایمان ضائع ہونے کا خوف ہے ٹھو کر اذان کا جواب دیں گے اور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 نا محرم عورتوں کو دیکھا جائے یا عورتیں نا محرم مردوں کو دیکھیں تو بد نگاہی کرنے سے ایمان ضائع ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ایمان ضائع ہونے کا پانچواں یہ سبب ہے علم کی کمی علم حاصل کرنا فرض ہے معلومات کی کمی کوئی اضر نہیں ہے اب شرع مسئلہ یہ ہے کہ فرض قطعی کو فرض نہ سمجھنا کفر ہے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 ایک مرتبہ ہم بھی تجدید ایمان کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا <تصفح> اللہ اگر آج تک مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو کوئی کلماء کفر میری زبان سے نکل گیا ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اور اس سے بیدار ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخر میں استعمال کر لیجئے کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے قرآن کے نور سے منور ہونا انتہائی ضروری ہے انشاءاللہ نور نورے قرآن سے منور ہوں گے تو ظاہر اور باطن روشن ہوگا ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی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 سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے یقیناً آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں جب ایسے بیانات سنتے ہیں تو ایک نور کی چمک نظر آتی ہے اصلاح کا ذہن بنتا ہے آئیے معاشرتی برائیوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیجئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں منور بیانات کی قیثتیں عام کر دیجئے ہو سکتا ہے آپ کسی کو کیسے پیش کریں اور وہ سننے کے بعد اس کی اصلاح ہو جائے اور اس کی اصلاح کے <تصفح>